الحمدللہ مسلمان یہ قرآن پر ایمان لاتا ہے قرآن کریم پر ایمان لانے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کے احکام کو بلا چو اور چار کی تسلیم کر لے اور ان پر عمل کرے چاہے ان احکام کی حکمت انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی کا یہ نظریہ کہ قرآنی احکام کی حکمت سمجھ آئے گی تو ہی ان پر عمل کرے گا یہ قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان لانے کا یہ کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو قرآن کریم میں حلال فرمایا اسے اس حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور جس چیز کو حرام فرمایا اس کو حرام ہی سمجھا جائے اور اس سے بچا جائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمایا اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی چیزوں کو حلال سمجھے اب تیسری بات جہاں قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہوتا ہو جب محاذ اللہ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو وہاں نہ بیٹھا جائے یہ بات بالکل اپنی گرے سے باندھ دی جائے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ نسا کی آیت نمبر 140 میں جو ارشاد فرماتا ہے وقد نزل عليكم في ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع العلماء اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو بے شک اللہ کا اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا دیکھیں کتنا واضح بیان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقوق پر عمل کرنے کی اور اس حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے